بے خدمت ہے جہاد سبیل اللہ پر اعتراضات کا جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق اللہ نے سوال نمبر دس محترم شیخ صاحب بعض معترضین یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اگر مسلمان حاکم اسلامی قوانین کو لاگو کرنے میں عدم دلچسپی یا سستی کا مظاہرہ کرے تو تب بھی حاکم کے خلاف مسلح جد و جہد کی اجازت نہیں دی جا سکتی آپ ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا پسند کریں گے اس سوال کے جواب میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر بات کے لیے ایک دلیل کی ضرورت ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں آیا ہے کہ حاکم اسلامی قوانین میں دلچسپی نہ رکھے یا انہیں نافذ نہ کرے تو اس کے خلاف مسلح جد و جہد کی اجازت نہیں میں کہتا ہوں کہ اس شرط کے ساتھ اور اس قید کے ساتھ کوئی مجھے دکھائے کہ جو حاکم اسلامی نظام نافذ نہ کرتا ہو اور اسلامی قوانین میں دلچسپی نہ رکھتا ہو تو اس کے خلاف بھی مسلط جد و جہد جائز نہیں تو یہ مجھے کوئی دکھائے فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں سے دکھا دے یا شوافے کی معتبر کتابوں میں سے دکھا دے فقہ مالکی کی معتبر کتابوں میں سے دکھا دے فقہ حملی کی یا اسی طرح فقہ ظاہری کی معتبر کتابوں میں سے کوئی مجھے دکھا دے تو ہم مان لیں گے دیکھیں یہاں ایک مسئلہ تو خروج کا ہے خروج کے بارے میں تو فقا سختی کرتے ہیں کہ نہ کرو نہ کرو لیکن اس کے ساتھ آپ مجھے یہ شرط دکھائیں کہ ایک حاکم اسلامی قوانین کو نافذ نہ کرتا ہو یا اسلامی قوانین سے محبت نہ رکھتا ہو یا ان میں دلچسپی نہ رکھتا ہو اور پھر بھی اس کے خلاف خروج پر پابندی ہو تو یہ مسئلہ کوئی ہمیں دکھائے دوسری بات یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان موجودہ حالات میں یہ کہنا تو اور بھی زیادہ ستم بالائے ستم ہے ظلم پر ظلم ہے کیونکہ ان موجودہ حکمرانوں میں تو سستی کا کوئی مظاہرہ نہیں بلکہ انہوں نے تو باقاعدہ خلاف اسلام قوانین کو قانونی حیثیت دی ہوئی ہے اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت کو ختم کیا ہوا ہے آپ دیکھیں کچھ مہینوں پہلے شراب پر پابندی کے لیے عیسائیوں نے بل پیش کیا کہ بھائی شراب پر پابندی لگا دو اس سے ہمارے معاشرے کی بربادی ہو رہی ہے اور جب کہ اسلام میں یہ حرام بھی ہے یہ بل عیسائیوں نے پیش کیا تھا لیکن ایوان میں بیٹھے ہوئے افراد نے دو تہائی اکثریت سے اس بل کو فیل کر دیا اسے نامنظور کر دیا اب اس کو آپ کیا عنوان دیں گے اس نامنظوری کو سستی کا مظاہرہ کہا جائے گا کیا یہ سستی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کسی شخص سے کہیں کہ تم خود پر یہ لازم کر لو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے لیکن وہ کہے کہ بھائی یہ میں نہیں کر سکتا اور میں خود پر نماز پڑھنا لازم نہیں کر سکتا تو اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ اسے سستی کہیں گے یہ نماز میں سستی نہیں بلکہ اس نے نماز کے التزام سے ہی انکار کر دیا دیکھیں ایمان میں چند باتیں ضروری ہوتی ہیں جو کہ اس کی شرط ہوتی ہیں ان میں سے ایک تصدیق ہے دوسرے نمبر پر اقرار شرط ہے تیسرا تسلیم اور چوتھا التزام شرط ہے آپ دل سے یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا قانون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں ان کا کہنا اور کرنا میرے لیے قانونی حیثیت رکھتا ہے اس کے بعد دل سے اقرار کا نمبر آتا ہے پھر اس کے بعد زبان سے اقرار ہے پھر ان قوانین کو تسلیم کرنا ان کے سامنے اپنا سر تسلیم کرنا یہ نہیں کہ تم اسے سے فیل کرو نامنظور کرو اور مسترد کرو اس کے بعد پھر التزام کا نمبر آتا ہے اور التزام ایک تو اسے عملن کرنا ہے اور پھر اس کا ایک التزام یہ ہے کہ اسے خود پر لازم سمجھے کہ یہ قوانین مجھ پر واجب الطاعت ہیں اب شراب کا بل فیل کر دیا گیا شراب پر پابندی عائد نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہوا یعنی قانونی لحاظ سے یہ لوگوں پر لازم نہیں ہے کہ شراب سے پرہیز کریں اسی طرح دوسرا خواتین کا قانون ہے یہ مختلف قوانین ہے جو پچھلے چند دنوں میں پاس کیے گئے ان قوانین کو آپ دیکھیں یہ قانونی حیثیت کو لف کرتے ہیں اور پھر جب وہ اسے لفظ کریں فیل کریں نامنظور کر دیں مسترد کر دیں اور آپ پھر بھی کہیں کہ یہ سستی چل رہی ہے یہ سستی نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ معارضہ ہے مقابلہ ہے اسے دفع کرنا ہے اسے رد کرنا ہے میں اکثر حنفی مذہب کے حوالے اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ہم احناف ہیں اور اس علاقے میں اکثریت بھی احناف کی ہی ہے اس لیے احناف کی کتابوں کے حوالے میں زیادہ دیتا ہوں امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ حنفی مذہب کے چوتھے طبقے کے شخص ہیں فقحاں میں درجات ہوتے ہیں جیسا کہ سب سے پہلے مستحد مطلق ہوتے ہیں پھر مستد فل مذہب پھر صاحب التخریج پھر صاحب الترجیح تو یہ اصحاب ترجیح میں سے ہیں امام ابوبکر جساس وہ اپنی تفسیر میں اس آیت یعنی فلا و لا کلا منون حتٰ حق شجر البینہ کے تحت لکھتے ہیں کہ وفیہ فی حاظل دلالتن وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے علی ان من رد شیئن من اوامر اللہ تعالی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کوئی چیز رد کرے نامنظور کرے مسترد کرے او عوامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامل میں سے کوئی چیز رد کرے فہو خارج اسلام یہ شخص اسلام سے خارج ہے پھر آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں سواء ردہ من منجہت شک کی فی ہی یعنی اگر اس چیز کو اس وجہ سے رد کیا کہ اس میں اس کو شک تھا تو پھر بھی اسلام سے خارج ہے اومن جہتی تر کی قبولی و امتناعی منت تسلیم اس وجہ سے رد کیا کہ ٹھیک ہے اسلام میں تو یہ ہے مگر اس کی قانونی حیثیت مجھے قبول نہیں اس کی قانونی حیثیت میں اپنے اوپر لازم نہیں کر سکتا تو امام ابو بگ جساس فرماتے ہیں کہ یہ شخص اسلام سے خارج ہے غیر مسلم ہے تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بات ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے کہی ہے ابو بکر جساس تو خارجی نہیں ہے نا ہو سکتا ہے کہ کل ابو بکر جساس پر بھی کوئی فتویٰ لگ جائے کہ یہ بھی خارجی ہیں ابھی تک تو انہیں اصحاب و سے مانا جاتا ہے لیکن اگر یہ فتویٰ آ گیا پاکستان کی حکومت کے خلاف پاکستان کی فوج کے خلاف فتویٰ آ گیا تو شاید اس کے بعد یہ کہہ دیا جائے کہ ابو بکر جساس بھی خارجی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ایسا فتویٰ دیا ہے کہ جس میں پاکستان بھی گیرے میں آتا ہے تو یہ پھر ایک الگ بات ہوگی لیکن بنیادی بات یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی یہ ان کی عبارت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی سوا ان رد ہم جہت شک فی ہی او من جہت ترک قبولی وال من منتسلیم لہذا اسے سستی کہنا اور اسے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کہنا تو یہ بات بالکل غلط ہے